تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور گینہ، آکولن اجوئیں اور میڈک اور خون جدا جدا نشانیاں تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی